اللہ الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الکوریا کھڑ کھڑا نے والی ملکوریا کھڑ کڑا نے والی کیا ہے ملکوریا اور تم کیا جانو کہ کڑ والی کیا ہے یوم سوکھل فروش وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون فَأَمَّا مَن <موازينه> اب جس کے حمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا او من خوف نوازین اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے <هاویه> اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے وما ما اور تم کیا سمجھے کہ ہاویا کیا چیز ہے نا امدامیاں وہ دہکتی ہوئی آگ ہے